علم اور اس کے مساجد اور تیسرے نمبر پہ عبادات عبادات کا مقصد یہ کئی کتب پہ مشتمل ہے ان کتب میں سے پہلی کتاب تہارت سے متعلقہ ہے اور جو کتاب الطہارہ ہے اس میں کئی فصول ہیں ان فصول میں سے ایک فصل الوضو ہے اور یہ تیسری فصل ہے تیسری فصل کی چند احادیث رہ گئی ہیں وہ آج مکمل کریں گے اور پھر چوتھی فصل کی طرف بڑھیں گے جس کا تعلق غسل سے ہے تو تیسری فصل اس کا تیرواں باب باب اس یہ باب مسواک کے بارے میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے تین سو سولہ قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی رضی اللہ عنہ جناب ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت پہ مشقت ڈال دوں گا اوع ناسی یا پھر آپ نے کہا کہ میں لوگوں کو مشقت میں ڈال دوں گا آپ نے یا تو یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا یا آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو اپ، میں تمام لوگوں کو مشقت میں ڈال دوں گا اگر یہ بات نہ ہو تو لامر تو ہم تو میں یقینا لوگوں کو حکم دوں کس چیز کا بس کی مسوا کرنے کا کب معقلیات ان ہر نماز کے ساتھ نبی علیہ السلاطلام مسوا کرنے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ میری امت کے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اگر مجھے اس بات کا خوف اور خدشہ نہ ہو تو میں انہیں حکم دے دوں کہ ہر نماز کے ساتھ مسوا کیا کریں یہ الفاظ کہہ کر نبی علیہ اللاط والسلام نے بتا دیا کہ میں نے حکم تو نہیں دیا لیکن ترغیب یہی ہے اور لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تو یہ آپ علیہ السلاط اسلام کی سنت ہوئی وہ سنت جس کی آپ نے بار بار تاکید کی ہے وہ سنت جس پہ آپ نے مسلسل اور بار بار عمل کیا ہے تو اس لیے ہر نماز سے پہلے مسوا کرنا چاہیے بلکہ دیگر عادی سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے موقع پہ بھی مسوا کرنا چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو پانچ وقت مسوا کرنے کا حکم دے رہا ہے اور وضو کے ساتھ میں مسوا کرنے کا حکم دے رہا ہے تو دس مواقع ایک دن میں تو یہی ہو گئے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام کس قدر پاکیزہ دین ہے صفائی اور ستھرائی پہ مشتمل دین ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام قطن یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف ہو اسے بدبو آئے اس سے اور اور دینِ اسلام یہ بھی جاتا ہے کہ اس دین کے اپنانے والے لوگ صاف ستھرے ہوں اور ان کا منظر اچھا لگے نبی علیہ السلاط اسلام ایک اور شاعت فرماتے ہیں کہ مسوا کرنے کے کیا فائدے ہیں کہ رب رادی ہوتا ہے اور منہ جو ہے پاک صاف رہتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مسوا کرنا چاہیے اس لحاظ سے بھی کہ آپ پاک اور صاف ہوں اس لحاظ سے بھی کہ دوسرے لوگوں کو آپ سے کوئی بدبو نہ آئے اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ رب العزت آپ کے راضی ہو جائیں یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ کیا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ پڑھی جائے گی پڑھنا ضروری ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے یہ معلوم ہوتا ہے نسائی شریف کی حدیث سے جس میں نبی علی حصہ شام فرماتے ہیں توقع بسم اللہ کہ اللہ کا نام لے کے وضو کرو اور ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمدی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اب آتے ہیں باب نمبر چودہ کی طرف باب المسمتی الخفین یہ باب کس بارے میں ہے امامہ پہ اور موضوع پہ مسا کرنے کے بارے میں امامہ پگڑی کو کہتے ہیں خفین دو موضے موضا کسے کہتے ہیں پاؤں کو جھانپنے کے لیے پاؤں کو گرم سردی سے بچانے کے لیے جو لفافہ سا پہنا جاتا ہے پاؤں کے اوپر اسے کیا کہتے ہیں اسے خف کہتے ہیں موضع کہتے ہیں اگر وہ چمڑے کا ہو اور اگر وہ اون کا ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں پھر جرابیں کہہ لیتے ہیں تو یہاں پہ تذکرہ ہے کس چیز کا امامہ پہ پگڑی پہ اور مودوں پہ مسا کرنے کا حدیث نمبر تین سو سترہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان امر بن امیہ غمری عمر بن امیہ غمری سے روایت ہے انہو را ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسفینی کہ انہوں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مودوں پہ مسا کرتے انہوں نے آپ کو مودوں پہ مسا کرتے ہوئے دیکھا وقالا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نے عمر بن امیہ تمری نے کہ رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس امامت ہی میں نے نبی علیہ السلاۃ و السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے امامہ پہ اپنی پگڑی پہ مسا کیا کرتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے امامہ پہ مسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس حدیث میں دونوں مسئلے آ پگڑی پہ مسا کرنے کا مسئلہ بھی اور مودوں پہ مسا کرنے کا مسئلہ بھی مودوں پہ مسا آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے مودے اس وقت پہنے ہوں جب کہ آپ با وضو ہوں بعد میں جب وضو ٹوٹے گا بعد میں جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو پاؤں پہ جو مودے ہیں ان پہ آپ مسا کر سکیں گے اور جہاں تک پگڑی کا تعلق ہے تو پگڑی پہ آپ مسا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پگڑی پہ مسا تب کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے پگڑی وضو کے ہاتھ میں پہنی ہو آپ کا وضو نہیں ہے آپ نے پگڑی پہن لی بعد میں وضو کیا تو آپ پگڑی پہ مسا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ جرابوں پہ بھی مساہ کرنا جائز ہے بالکل ٹھیک ہے ابود وغیرہ میں ایسی احادیث موجود ہیں کئی ایک صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ جرابوں پہ مسا کیا کم از کم دس صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پہ مسا کیا ہے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام ترملی اپنی جامع میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے بھی جرابوں پہ مسا کیا ہے جرابوں پہ بھی مسا کرنا درست مودوں پہ مسا کرنا بھی درست امامہ پگڑی پہ مسا کرنا بھی درست حدیث نمبر تین سو اٹھارہ میم اس عدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم ان شرع ان شرعن ہانی روایت ہے کس سے بن ہانی سے شرع بن ہانی اصل میں یمن میں ان کے یمن کے یہ تھے بن ہانی یمنی ہے بعد میں یہ کوفہ میں رہتے رہے اور یہ امیر المرین ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعل کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے شرع بن حانی وہ کہتے عطعی تو عائشہ کہ میں ام الم عائشہ کے پاس آیا کیوں اسلحہ عن مسیح الخفین کہ میں ان سے سوال کروں موضوں پہ مسا کرنے کے بارے میں فقالت تو وہ کہنے لگی علی کا ابی ابھی علی یہ لفظ کیا ہوگا علی کا علی کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ غلطی ہے علی کا بن ابی طالب لازم پکڑو علی بن ابو طالب کو فصل ہو ان سے سوال کرو یعنی کہ موضوع پہ مسا کرنے کے بارے میں اگر سوال کرنا چاہتے ہو تو یہ سوال مجھ سے نہ کرو یہ علی سے کرو کیوں کہتی ہیں ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ نبی علی اللہۃسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ جناب علی نبی علی اللہ اسلام کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے اور سفر میں عام طور پہ آپ مردوں کے ساتھ ہوتے تھے اور ام المن عائشہ اور دیگر امہات المنین کبھی نبی علی السلاۃ اسلام کے ساتھ سفر میں ہوتی یعنی کہ ان میں سے ایک ہوتی اور باقی نہ ہوتی کبھی دو ہوتیں اور باقی نہ ہوتی کبھی سب ہوتیں تو امہات مہاتن کے مختلف احوال ہیں لیکن جناب علی کا یہ مسئلہ نہیں تھا امہات مہاتمعمنین میں کول اندازی ہوتی تھی کہ ان میں سے کون اس سفر میں نبی علی اللہۃسلام کے ساتھ ہوگا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ جس مسئلے کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتے اس کے بارے میں اڑکل پچو لگانے سے بہتر ہے کہ آپ سوال کرنے والے کو اس عالم دین کے پاس بھیج دیں جو اس مسئلے کا جواب جانتا ہو سوال کا جواب جانتا ہو اور یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیم کی بیمیوں اور آل بیت کے مابین کتنا اچھا تعلق تھا کسی مسئلے ایک مسئلے میں باہمی اختلاف ہو سکتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے جناب عائشہ اور جناب علی کے مابین بھی ایک دو مسائل میں اختلاف موجود تھا لیکن ایسا اختلاف نہیں تھا کہ دلوں میں محبت نہ ہو دلوں میں بغض و عداوت ہو دیکھیے یہاں پہ جناب ام ممن عشا خود ہی کہہ رہی ہیں کہ تم یہ سوال علی سے کرو اور وجہ بھی بتائی کیونکہ علی نبی علی السلاۃ اسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے جناب علی کی طرف بھیجنا یہ بھی جناب علی کی شان میں اضافہ ہے اور یہ کہنا کہ علی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے رضی اللہ یہ بھی ان کی شان میں اضافہ ہے ان کی خوبی بیان کرنا ہے شرعیہ کہتے ہیں تو ہم نے ان سے سوال کیا کن سے جناب علی سے علی تو وہ کہنے لگے کون جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی نے تین دن اور ان کی راتیں جن کے تین دن اور تین راتیں مقرر کی ہیں گل مسافر, مسافر کے لیے گر کے مسافر تین دن اور تین راتیں موضوع پہ مسا کر سکتا ہے اگر تین دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد جب وضو کریں گے تو پھر پاؤں دھونے ہوں گے موزے اتارنے ہوں گے تین دن تک مسافر موضوع پہ مسا کر سکتا ہے اور یہی صورت حال ہے جرابوں کی جرابوں اور مودوں کا مسئلہ یہ کی ہے وَيَوْمًا اور ایک دن اور ایک رات آپ نے مقرر کی کس کے لیے مقیم کے لیے جو اپنے شہر میں رہ رہا ہے جو حالت سفر میں نہیں ہے اور جناب علی کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ بن حانی نے امر ممن عائشہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ مودوں پہ مسا کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ بات تو مشہور و معروف تھی صحابہ اکرام کے مابین لیکن یہ کہ کتنے دن حالت سفر میں آپ موضوں پہ مسا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کتنے دن آپ یعنی کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شہر میں رہتے ہوئے مسا کر سکتے ہیں یہ ان کا سوال تھا جس کے لیے جناب عائشہ نے ان سے کہا کہ تم یہ سوال اپنے صاحب سے کرو جناب علی سے کرو جن کے ساتھ تم رہتے ہو ان سے کرو تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی فصل کی طرف الفصل الرابع الغسل چوتھی فصل کس کے بارے میں ہے غسل کے بارے میں پہلا باب المسلم لا جس مسلمان پلید نہیں ہوتا حدیث نمبر تین سو انیس قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ان ابھی ہو رہی رہتا ان نبی یصلی الله علیہ وسلم فی باغ تریقل مدینہ جنوب جناب ابرہ رضی اللہ تلا نو سرویت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم ان سے ملے کن سے جناب ابرہ سے کہاں ملے فی باغ تریق المدینہ مدینہ کے کسی راستے میں وہ جنوب ان جب کہ وہ حالت جنابت میں تھے کون جناب ابو رحرا ان کے جناب کی وجہ سے ان پہ غسل واجب تھا بھی غسل نہیں کیا تھا تو یہاں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جنابت کا غسل کیے بغیر آپ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں گلی میں آ سکتے ہیں بازار جا سکتے ہیں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی غسل کر لیں لیکن اس حالت میں آپ باہر نکل آتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے فن خنس تو مل ہو جناب ابور فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کھسک آیا یعنی کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور جو ہی مجھے موقع ملا میں وہاں سے کھسک آیا نبی علیہ سات نے توجہ کسی اور طرف کی کسی اور سے گفتگو کی تو میں وہاں سے نکلایا آیا فن ہوں تو میں آپ سے کھسک آیا فضاب جناب ابو رحرا کے بارے میں اب گفتگو پہلے ہو رہی تھی کہ ابو ریہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا اب گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ ابو ریہ کے بارے میں جیسے کو اور بتا رہا ہو فضا تو وہ گئے کون جناب ابو ریہ تو غسل کیا ثم جا پھر آئی فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا كنت یا ابا تباح اے ابو تم کہاں تھے کالا ابو رہنہ نے کہا کنتو جنوباً میں جنابت کی حالت میں تھا فَقَرِهْتُ أَنُ اُجَالِسَكَ وَأَنَ عَلَىٰ غَيْدِ طَحَارًا تو میں نے اس بات کو نہ پسند جانا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں جبکہ میں طحارت پہ نہیں ہوں یعنی کہ جبکہ میں طحارت پہ نہیں ہوں یعنی کہ پلید ہوں اور اس حالت میں میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں آپ کے ساتھ بیٹھوں میں نے اس امر کو ناپسند کیا اس لیے میں کھسک گیا اور گزر کر کے آ گیا ہوں فقال تو آپ نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے جناب ابور کی گفتگو پہ تعجب کرتے ہوئے کہ کتنی عجیب بات کر رہے ہو ابورہلا تم کہہ رہے ہو کہ تم نپاک تھے پلی تھے ان المسلم لا اللہ جس بے شک مسلمان پرید نہیں ہوتا تو اس سے پتا چلا کہ حالت جنابت میں بھی مسلمان پلید نہیں ہوتا اور عورت بھی حالت جنابت میں پلید نہیں ہوتی بلکہ حیض کے حالت میں بھی عورت پلید نہیں ہوتی آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی شاید آگے آ بھی جائے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے ایک دفعہ جناب ایشا سے کہا کہ مسجد سے چٹائی پکڑاؤ وہ فرمانے لگیں کہ میں حیض کے ہاتھ میں ہوں فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے البتہ شرمگاہ کا شرم کی وہ جگہ جہاں پہ خون لگا ہوتا ہے اس جگہ کو آپ پلید کہہ سکتے ہیں کیونکہ خون لگا ہوا ہے خون جو ہے وہ پلید ہے لیکن عورت بذات خود کیا ہے وہ پلید نہیں ہے وہ پاک ہے تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ مسلمان پلید نہیں ہوتا اور یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی علماء کے نے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ جو حالت جنابت میں ہے اس کا پسینہ بھی پلید نہیں ہے یہ یہ مسئلہ علماء کلام نے کیسے اخذ کیا کہتے ہیں کہ جب گلی اور راستے میں کوئی کسی سے ملے گا تو اس کے ہاتھوں میں تھوڑا بہت پسینہ ہوتا ہے تو نبی علیہ صلاسلام جناب برعرا کی ماں بہن ملاقات ہوئی مسافہ ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میرے ہاتھ بھی پلید ہو گئے ہیں کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں میں نے ہاتھ دیا تھا تمہارے ہاتھوں کے ساتھ میں نے ہاتھ لگائے تھے تو معلوم ہوا کہ پسینہ جو ہے وہ بھی پاک ہے مسلمان خود بھی پاک ہے اور یہیں سے یہ مسئلہ وعدے کرنا چاہوں گا کہ پاک و ہند میں اس تعلق سے بڑی عجیب باتیں مشہور و معروف ہیں ایک تو یہ کہ جناب یہ پلید ہو گیا ہے اب جب غسل ہوگا تو غسل میں چھ کلمے پڑے جائیں گے یا چھ نہیں تو کوئی ایک آدھ کلمہ پڑھا جائے گا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوگا ورنہ نہ ہی رہے گا یہ سب باتیں غلط ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں البتہ غسل جنابت سے پہلے جب وضو کریں گے تو وضو سے پہلے کیا پڑھا جائے گا بسم اللہ پڑھی جائے گی اور یہاں سے آپ کی میں توجہ جانب بھی دلانا چاہوں گا کہ جس انداز میں آج کل آپ احادیث پڑھ رہے ہیں اس انداز سے پڑھیں تو آپ نبی علیہ تو اسلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ کو معلومات ملی کہ آپ اور ابو رحا کہاں ملے گلی میں ملے راستے میں ملے آپ وہاں سے کسک گئے اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں گئے تھے انہوں نے یہ سب کیا ہے یہ آپ کی سیرت ہے آپ کی زندگی کے واقعات ہیں باب نمبر دو باب نو مل جو آدمی جنابت کی ہاتھ میں اس کا سونا کیا وہ جنابت کی ہاتھ میں غسل کیے بغیر سو سکتا ہے حدیث نمبر تین سو بیس بلکہ معذت کے ساتھ مجھے مسئلہ یاد آ گیا میں بھول نہ جاؤں میری ماؤں بہنوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم جنابت کی ہاتھ میں ہوں غسل ابھی نہ کیا ہو تو کیا اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں بالکل پلا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے تو باب نعم الجنب جو آدمی جنابت کی ہاتھ میں ہے اس کا سونا قاف اس عدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالف اور امام مسلم کا انعشت ام المن عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کانبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلاۃ و سونا چاہتے <دُنُوبُن> جبکہ وہ جن جب کہ وہ جنابت کے حالت میں ہوتے تو کیا کرتے غسل فرجہ اپنی شرمگاہ دھوتے وہ تو اور نماز والا وضو کرتے وہ وضو کرتے جو وضو نماز کے لیے ہوتا ہے تو یعنی کہ غسل کیے بغیر شرمگاہ دھونے کے بعد اور وضو والا نماز والا وضو کرنے کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے اس سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جنابت کا غسل فوری طور پہ واجب نہیں ہے واجب ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ فوری طور پہ کریں ہاں جو نماز آنے والی ہے اس نماز سے پہلے پہلے غسل کریں تاکہ آپ نماز وقت پہ پڑھ سکیں اور دوسرا یہ پتا چلا کہ اگر آپ اس ساتھ میں سونا چاہتے ہیں تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیں اور وضو کریں وہ وضو جو نماز کے لیے ہوتا ہے اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہماری عقل کمزور ہے ہماری عقل ناقص ہے قرآن و حدیث پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا چاہیے اب اس حدیث کو پڑھیں تو میری ناقص عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس وضو کا کیا فائدہ جب غسل واجب ہے تو وضو سے وضو سے آپ کو باوضو تو نہیں ہو جائیں گے آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو آپ نے غسل نہیں کیا لیکن اس کے باوجود شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اس موقع پہ وضو کریں وضو بھی کون سا نماز والا باب نمبر تین باب اذا اراد ان ادا الجماع جب دوبارہ جماع کرنا چاہے یعنی جب اپنی بیگم سے دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہے ایک دفعہ تعلق قائم کر, کر چکا ہے جب دوبارہ تعلق کیمپ کرنا چاہے اسی رات میں تھوڑی دیر کے بعد تو پھر کیا کرے حدیث نمبر تین سو اکیس ون میم اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں امام مسلم سعید الخری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدكم جب تم میں سے کوئی اپنی بیگم کے پاس آئے یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کس جانب یعنی کہ جمع کرے اپنی بیگم سے جب تم میں سے کوئی اپنی بیگم کے پاس آئے ثم پھر اس کے پاس دوبارہ آنا چاہیے کس کام کے لیے جمع کریے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے آپ اپنی بیگم سے جمع کر چکے ہیں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ابھی غسل نہیں کیا تو اب آپ کیا کر لیں بیچ میں وضو کر لیں اور علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ یہ وضو واجب نہیں ہے افضل ہے بہتر ہے مستحب ہے کیوں کیونکہ نبی علیہ السات والسلام نے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گی چستی پیدا ہو جائے گی سستی ختم ہو جائے گی اور آپ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا ہو سکے گا یہاں <متحد> <متحد> پہ آپ نے کیا کہا کہ دوبارہ بیگم کے پاس جانا تھا کیا کریں وضو کر لیں وضو سے مراد کون سا وضو ہے کچھ لماح کرام نام نے کہا کہ یہاں وضو سے مراد وہ وضو ہے تو شریعت میں مراد ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہیں اسے کہتے ہیں شریف وضو اور کچھ علماء کے نام کہتے ہیں نہیں یہاں پہ مراد شریف وضو نہیں ہے لغوی وضو ہے لغوی وضو یعنی کہ جب شریعت نہیں تھی تب بھی عرب لوگ وضو کا لفظ استعمال کرتے تھے کس معنی میں استعمال کرتے تھے وہ وضو مراد ہے یہاں پہ یعنی کہ کیا مراد ہوگا پھر پھر یہ مراد ہوگا کہ اپنی شرمگاہ کو دو لے یہ مراد ایسے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں مراد شریف وضو ہے شریعت جب کوئی لفظ استعمال کرے اور اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ وہ کون سا لفظ مراد ہے شریع یا لغوی تو ہم کہیں گے وہاں پہ شری لفظ مراد ہے شری معنی مراد ہے باب نمبر چار باب انلم سوائے اس کے نہیں پانی پانی سے ہے پانی پانی کی وجہ سے ہے یہ الفاظ غور کیجیے گا آپ کی توجہ چاہوں گا سوائے اس کے نہیں پانی پانی کی وجہ سے ہے پہلے پانی سے مراد ہے غسل کا پانی اور دوسرے پانی سے مراد ہے منی کا پانی یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غسل تب واجب ہوگا جب منی کا پانی نکلے گا یعنی کہ جب منی کے پانی نہ نکلے تو غصر واجب نہیں ہے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے معذرت چاہوں گا یہ شریعت کے مسائل ہیں واضح طور پہ بیان کروں گا تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں ورنہ مجھے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن حق بیان کرنا ضروری ہے اور یہاں پہ ایک حدیث بھی بلکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو تھوڑی دیر بعد آگے آئے گی اس حدیث کا تعلق بھی ایسے ہی موضوع سے ہے تو وہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ابو مساشری صحابی ام المؤمنین عائشہ کے پاس آئے اور کہا ام المؤمنین آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہا میں تمہاری ماں ہوں ماں جو بھی مسئلہ ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھو تو پھر انہوں نے پوچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل واضح طور پہ ہم بیان کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ سکیں گے ورنہ دائیں بائیں سے غلط معلومات لے کر آپ اسلام پہ غلط طریقے سے عمل کریں گے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی پانی کی وجہ سے ہے یعنی کہ غسل تب ہی واجب ہوگا جب آپ کی آپ کا منی والا پانی نکلے گا ورنہ واجب نہیں ہوگا یہ اصل میں شریعت میں پہلے حکم یہی تھا کہ میاں بیوی بی اگر تعلق قائم کرتے ہیں لیکن مرد کا پانی خارج نہیں ہوتا منی خارج نہیں ہوتی تو غسل اس پہ واجب نہیں ہوگا غسل تب ہی واجب ہوگا جب اس کا پانی نکلے گا جس کو کہتے ہیں انزال ہوگا اب میں آئندہ لفظ انزال بولوں گا ایک دفعہ آپ کو مانا سمجھا دیا ہے انزال کا مطلب کیا کہ مرد کی مرد کا وہ پانی نکلنا جس کو منی کہتی ہیں تو پہلے شریعت میں آڈر یہ دیا گیا تھا کہ غسل تب واجب ہوگا میاں بیوی بی جب تعلق کیم کریں تو غسل تب واجب ہوگا جب انزال ہوگا انزال نہیں ہوگا دخول چاہے ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہے یہ شروع میں حکم تھا اب اس حکم سے متعلقہ حدیث آ رہی ہے پھر اس کے بعد حدیث آئے گی جسے جس پتا چلے گا کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تو حدیث نمبر کون سی ہے تین سو بائیس تھری ٹو ٹو میم اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہے امام مسلم ہا نبی سعید الخدری ابو سعید خدری رضی اللہ طلعہ نو سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں خرجت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنینی الہ قبا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سنوار کے دن قبا کی جانب نکلا قبا کی جانب گیا یہاں اس حدیث سے جہاں آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی علیہ سات وسلام کی سیرت آپ مدینہ سے نکل کے کہاں جاتے تھے کیسے جاتے تھے کیسے لوگوں سے ملتے تھے یہ آپ کو ان حادیث سے پتہ چل رہا ہے اگر آپ اس انداز سے خود حدیثیں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے وہ کہیں گے غسل واجب ہے یا کہیں گے نہیں واجب ہے دلیل یہ ہے لیکن یہ پوری بات تو کوئی نہیں بیان کرے گا تو ابو سعید خدری یہاں پہ آپ کے ساتھ گئے ہیں اور ابو سعید خدری بڑی عمر کے صحابی نہیں تھے یعنی کہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نکلا سوموار کے دن قبا کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ اللہ قبا صرف ہفتے کے دن نہیں جاتے تھے دیگر میں بھی جاتے تھے اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ مدینہ سے کبا جاتے تھے حتیٰ اذا کننا فی بنی سالم یہاں تک کہ جب ہم بنو سالم میں تھے یعنی کے قبیلہ بنو سالم کے گھروں میں ان کے محلے میں ان کے علاقے میں تھے وقف رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم على باب اطبان تو نبی علیہ السلاۃ والسلام اطبان کے دروازے پہ ٹھہر گئے اطبان کون ہے اطبان بے مالک انصاری ہیں یہ مہادر نہیں ہیں یہ انصاری صحابی ہیں اور آپ ان کے دروازے پہ ٹھہر گئے یہ آپ کی سیرت ہے فسار خا تو نبی علی اللہ نے انہیں بلند آواز سے پکارا کن کو اتبان کو آواز دیا آپ نے اور اونچی آواز دی فخارا جائے جر ہو تو وہ نکلے کون اتبان اس حال میں نکلے کہ اپنی چادر کو کھینچ رہے تھے ان کی یعنی چادر زمین پہ لگ رہی تھی اور وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے فخرج يجر ازاره وہ نکلے اس حال میں کہ اپنے چادر کو گھسیٹ رہے تھے۔ کون اتوان یعنی کہ اللہ کے رسول علی صصنم کی आवाज سنی خوشی سے اور آپ کی आवाज لبے کہتے ہوئے فوری طور پر بار باہر ائے ہیں تاخیر نہیں کی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلن الرجلا ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ اطبان باہر آئے تو ان کے سر سے کترے ٹپک رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سنی تو فوری طور پہ جلدی میں غسل کیا اور حاضر ہو گئے اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے بعد کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی بیگم سے جمع کر رہے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی آواز سنی تو جمعہ ادھر روک دیا جلدی سے غصر کیا اور باہر آگئے جب آپ نے دیکھا ان کی حالت کو تو آپ پہچان گئے تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں آجلن ردولہ ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا ہے فقال اعتبان تو اعتبان کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ارائیت الردولہ یعجلو عن مرآتیہی عنی مرآتیہی ولم یومنی آپ مجھے بتائیے آپ خبر دیں اس آدمی کے بارے میں جسے اس کی بیگم سے جلدی میں ڈال دیا جاتا ہے جسے اس کی بیگم سے جلدی ہٹا دیا جاتا ہے ولم یومنی اور اس نے منی خارج نہیں کی انسان نہیں ہوا بیگم سے تلق کیمپ کیا ہے دخول ہو چکا تھا پانی نہیں نکلا اور کوئی مسئلہ بن گیا کوئی مہمان آ گیا کوئی اور ایمرجنسی پیدا ہو گئی اس کو بیگم سے اٹھ کے آنا پڑا اب ماد علیہ اس کے اوپر کیا ہے یعنی کہ کیا اس کے اوپر غسل ہے یا اس کے ذمہ وضو ہے کیا اس کے ذمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انم الماء من الماء سوائے اس کے نہیں الماء پانی ہوگا یعنی کہ غسل کا پانی واجب ہوگا من الماء پانی نکلنے سے منی کے پانی نکلنے سے آپ اپنی کتاب میں ہلکا سا لکھنے پہلے پانی کے ساتھ غسل کا پانی اور دوسرے پانی کے ساتھ لکھنے منی کا پانی یعنی کہ غسل تب واضب ہوگا جب پانی نکلے گا اگر کسی نے اپنی بیگم سے تعلق کیم کیا ہے جمع کیا ہے لیکن انزال نہیں ہوا پانی نہیں نکلا تو اس کے ذمے غسل نہیں ہے یہ اس عدیث کا مفہوم ہے اور گزارش کر چکا ہوں کہ یہ شروع اسلام میں تھا پھر یہ حکم کینسل ہوا منسوخ ہوا باب نمبر پانچ یہ کیا باب ہے باب عید القل خطانانی جب دونوں خطن ایک دوسرے سے مل جائیں دونوں خطروں سے کیا مراد ہے خاون کا خطنہ اور بیوی کا ختنہ یعنی کہ خاون کے خطرے کی جگہ اور بیوی کے خطنے کی جگہ عورتوں کا بھی ختنہ عرب لوگ کیا کرتے تھے اگرچہ وہ ضروری نہیں ہے باب تقل خطانانی جب دونوں کے ختنے ایک دوسرے سے مل جائیں تو پھر کیا حکم ہے جن کے غسل وغیرہ کے لحاظ سے کیا حکم ہے یہ مطلب ہے حدیث نمبر 323 سو تیئیس تھری کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رتٰن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو ہرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ادا جارا صاحب جب وہ بیٹھ جائے کون مرد جب وہ بیٹھ جائے بے نہ الاربع اس کی چار شاخوں کے بیچ میں یعنی کہ عورت کی چار شاخوں کے بیچ میں جب مرد بیٹھ جائے سم جہاد پھر اس سے جمع کرے فقط واجب الغسلو پس تحقیق غسل واجب ہو گیا یعنی کہ ان الفاظ سے کیا پتہ چلا ان الفاظ سے پتہ چلا کہ انزال نہ بھی ہوا ہو دخول ہو جائے مرد کا پانی چائے نہ نکلے لیکن اس کی شرمگاہ اور کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی ہے تو غسل کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا عیدا جلاسا جب بیٹھ جائے بین شعابی الربا اس کی چار شاخوں کے درمیان چار شاخوں سے کیا مراد ہے علماء کر نام کے مختلف اقوال ہیں بلکہ آپ کے پاس کتاب میں بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے نمبر پہ علماء کر نام کہتے ہیں عورت کے دو ہاتھ اور دو پاؤں یہ چار شاخیں ہو گئیں ان کے درمیان اگر کوئی بیٹھ جائے یعنی کہ تعلق قائم کرنے کے لیے اور دوسرا قول لکھا ہوا ہے کہ چار شاخوں سے مراد دو پاؤں اور دو ہیں اور پھر آخر میں لکھا ہوا کادی کہتے ہیں کہ اس سے مراد شرمگاہ کے چاروں کنارے ہیں تو برحال جب کوئی مرد اپنی بیوی سے تعلق کیم کرے اور جمع کرے چاہے اس کا پانی نہ نکلے چاہے انزال نہ ہوا ہو غسل کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اور یہ وہ حدیث ہے جو ناسخ ہے جس نے پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیا ہے اور یہ حدیث یہاں پہ قصہ بھی نے بتائی جناب ابو حیرانی میں آپ کی توجہ چاہوں گا علم کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے جب ابو مساشری جناب عائشہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے وہ یہی مسئلہ تھا اور جناب عائشہ نے بھی یہی الفاظ اللہ کے رسول کے بتائے اللہ کے رسول کے الفاظ ابو مساشری کو بتائے تھے حالانکہ جناب عائشہ کون ہے عورت ہیں اور کس کو بتا رہی ہیں مرد کو وزادی روایت مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں اضافہ آیا ہے وہ کیا اضافہ ہے جی سم مج ہم ابھی آپ نے جو اوپر حدیث پڑھی ہے وہاں سما کے بعد کیا ہے دیکھیں ذرا سم جہاد اور دوسری روایت میں سم کی جگہ پہ کیا آیا ہے سم مج کہ جب کو آدمی اپنی بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے سم پھر محنت کرے کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرے وہ فی اخلا اللہ اور مسلم کے ایک اور میں ہے وَإِلَّم يُنزل اگرچہ وہ انزال نہ کرے اگرچہ وہ منی خارج نہ کرے تب بھی غسل واجب ہو جائے گا حدیث نمبر تین سو چوبیس حدیث نمبر تین سو بائیس جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں میں نے کیا کہا کہ وہ منسوخ ہے اچھا اسے منسوخ کرنے والی کون سی حدیثیں ہیں نمبر ایک یہ ابو ری عدیز تین سو اور نمبر دو جو پڑھنے لگے وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں یو جو اپنی بیگم سے جمع کرتا ہے ایک آدمی اللہ کے سوال کر رہا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیگم سے جمع کرتا ہے ثم ما پھر وہ انضان نہیں کرتا اپنا اپنا پانی خارج نہیں ہونے دیتا حل علیم السلو کیا ان دونوں پہ غسل واجب ہوگا ایسے آدمی اور بیوی بی پہ مرد کا پانی نہیں نکلا کر لأفعل میں بھی یہ کام کرتا ہوں انا میں وہاں دھی اور یہ میری بیوی سم علتا پھر ہم غسل کرتے ہیں ان کے غسل واجب ہوتا ہے میں نبی اور میری یہ وائف ہم دونوں بھی ایسا کر لیتے ہیں کئی دفعہ یعنی کہ انزال نہیں ہوتا لیکن غسل ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے ہم غسل کرتے ہیں تو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نیا بیوی تعلق قائم کرتے ہیں لیکن پانی نہیں نکلتا دخول ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر تین سو پچیس کی طرف اور باب نمبر 6 کی طرف کیا ہے باب باب ادہ تلمرآ جب کسی عورت کو احتلام آئی جب کو عورت احتلام کے حالت میں ہو جائے عام طور پہ احتلام مشہور ہے کن کا مردوں کا عورتوں کا احتلام عام طور پہ مشہور نہیں ہے بلکہ عورتوں کا اہتلام اس قدر کم ہے کہ عورتوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا مسئلہ عورتیں بھی کئی دفعہ یہ نہیں جانتی کہ ہمیں اہتلام ہوتا ہے کسی کسی عورت کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ورنہ عام طور پہ عورتوں کو اہتلام نہیں ہوتا تو اس بارے میں یہ ہاں اہتلام پھر کیا ہے اہتلام یہ ہے کہ رات کو سوئے ہوئے پانی نکلائے جیسے بیگم سے تعلق قائم کرتے ہوئے مرد کا پانی نکلتا ہے منی کا پانی ایسے ہی مرد کا رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے بیگم کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پانی نکل آئے اس کو کیا کہتے ہیں احتلام تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے پھر کیا ہوگا مردوں کا تو مشہور و معروف ہے کہ احتلام ہو گیا تو کیا ہوگا صبح وہ دیکھیں گے اپنی چادر شلوار کی طرف اگر چادر شلوار پہ منی کا پانی لگا ہوا ہے تو غسل واجب ہے لیکن اگر وہاں پہ منی کا پانی نہیں لگا ہوا تو غسل واجب نہیں ہے چاہے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہو کہ پانی نکل آیا تو یہی مسئلہ عورتوں کے لیے اور یہاں پہ میں جناب عائشہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب عائشہ نے کہا تھا کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جنہیں حیاان دین سیکھنے سے نہیں روکا اور امام مجاہد کہتے ہیں دو چیزیں علم سیکھنے میں رکاوٹ ہے ایک حیا اور ایک تکبر تو حدیث کیا ہے یہاں پہ حدیث نمبر تین سو پچیس تھری ٹو فائیو اس حدیث کو روایت کرنے میں اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ام سلم قالت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے قالت وہ کہتی ہیں جاعت ام سلیم الى رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام سلیم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی طرف آئی ام سلیم کون ہیں جناب انس نے مالک کی والدہ اور یہ ام سلیم وہی ہیں جن کے گھر میں نبی علیہ السلام بھی چلے جایا کرتے تھے جن کے گھر میں آپ نیند بھی پوری کیا کرتے تھے اور یہ وہی ام سلیم ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیا کرتی تھی سیو کر لیا کرتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ ان کے گھر میں لیٹے اور نیچے کوئی چمڑے کی کوئی چیز تھی جس کے اوپر آپ لیٹے جب اٹھے تو دیکھا ہم نے سنیا پسینہ جمع کر رہی ہیں آپ کا آپ نے کہا بھی یہ کیا کرو گی کہنے لگیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کریں گے یہ سب سے بہتر خوشبو ہے اللہ اکبر ہمارے نبی علیہ السلاۃ وسلام کتنے صاف پاکیزہ اور عمدہ انسان ہیں ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت سب سے اعلیٰ ہے سب سے عمدہ ہے اور ام سلیم کی اللہ کے رسول سے محبت کا بھی پتہ اس سے چلتا ہے اور صحابہ کے کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے اس کا علم ہوتا ہے ام سلیم کے ساتھ آپ اتنے بےتکلف کیوں تھے علماء کے نام نے لکھا ہے کہ ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ کو ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے پردہ نہیں تھا یعنی کہ رضاک کا کوئی رشتہ تھا دودھ کا اس قسم کا کوئی رشتہ تھا جس کی وجہ سے پردہ نہیں تھا تو یہ انسد مالک کی والدہ ہے اور یہ وہی ام سن ام ہے میری مائیں بہنیں دھیان سے سنیے گا صبر کس کو کہتے ہیں یہ وہی ام سن اہم ہے کہ جن کے شوہر کون ہے شوہر ان کے ابو ابو طلحہ شور کون ہے ابو طلحہ جب ان کے پہلے شور فوت ہو گئے جو انس نے مالک کے والد تھے وہ فوت ہو گئے اب ابو تلح نے ان کو پیغام بھیجا کس کے لیے نکاح کے لیے تو ام سلیم نے کہا تمہارے جیسے مرد کے پیغام کو رد کرنا آسان نہیں ہے لیکن اسلام قبول کرنا پڑے گا اسلام قبول کرو گے تو رشتہ ہوگا ورنہ نہیں تو انہوں نے اسلام قبول کیا پھر نکاح ہوا اور یہ وہی ام سنے میں کہ ان کا بیٹا بیمار تھا ان ایام میں ان کے شوہر ابو طلح کہیں چلے گئے واپس آئے تو پوچھا کہ بیٹے کا کیا بنا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بڑا پرسکون ہے اماں آرام کی حالت میں ہے خامد نے سمجھا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ام سلیم خاون کے لیے تیار ہوئیں اللہ اکبر جیسے کوئی عورت خاون کے لیے تیار ہوتی ہے ایسی تیار ہوئیں خامد نے ان سے اپنا تعلق کیم کیا جب تعلق اہم کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا فوت ہو گیا اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے خامد کافی پریشان ہوا صبح کی نماز نبی علی السلام کے ساتھ پڑھی اور انہیں بتایا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم لوگوں نے تعلق قائم کیا تھا اللہ تمہارے اس تعلق میں برکتیں ڈالے آپ نے دعائیں دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں صبر کرنا آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہیں فوتگی ہو جائے تو عورتیں اس عورت کو جس کی فوت کی ہوئی ہوتی ہے جس کا بیٹا فوت ہوتا ہے بھائی فوت ہوتا ہے خان فوت اس کو صبر دلانے کے لیے نہیں آتی سلی دینے کے لیے نہیں آتی اس کو رلانے کے لیے آتی ہیں اور جو عورت رلائے اسی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے افسوس کا اور جو عورت آرام سے بیٹھے صبر کی تلقین کرے اور نوحا نہ کرے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ ام سلیم اللہ کے رسول کے پاس آئیں فقالت انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان الحق یقین اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتا کس بات سے حیا نہیں کرتا حق بات سے اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات سے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے تو یہاں سے پتا چلّہ کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور یہ صفت کئی ایک آیات اور احادیث سے ثابت ہے مثال کے طور پہ اب دو شریف کی حدیث کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو واپس کر دیں خالی ہاتھ واپس کر دیں اسے کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں حی یون اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھاتے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں تو حیا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کی صفات کا میرے بھائی علم لیں اس میں دلچسپی پیدا کریں اللہ سے بڑھ کر کسی اور میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے کن سے اداکاروں سے آج وہ کہاں گیا آج اسے زکام ہو گیا اس کے کتنے بیٹے ہیں اس کی کتنی فلمیں ہیں اس کی کتنی کوٹھیاں ہیں کتنا معاوضہ لیتا ہے گلوکاروں کے بارے میں کتنے گانے اس نے گا لیے ہیں کھلاڑیوں کے بارے میں کتنے اس نے رنز بنا لیے ہیں سکور کر لیے ہیں کتنی وکٹیں لے لی ہیں نہیں میرے بھائیوں معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب ضائع جائیں گی اور ہو سکتا ہے و بال بن جائیں وقت ہمارے پاس نعمت ہے تو دلچسپی لیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی صفات کیا ہیں یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے ہیں لیکن حق بات سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے فہل عال المرتیمس دن ادا تلامت تمہید باندھی امر اسلم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتے تو کیا عورت پہ کوئی غسل ہے ادا تلامت جب اسے احتلام ہو جائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرما اذا رأت الما جب وہ پانی دیکھے ان کے منی کا پانی تو اس پہ اسل واجب ہے ان کے بالکل مردوں والی صورت حال ہوگی کہ مرد کو احتلام ہو گیا رات کو خواب دیکھتا رہا الٹے سیدھے اور خواب میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا پانی نکل گیا ہے صبح اٹھا شلوار چیک کی چادر چیک کی کوئی پانی نہیں لگا ہوا تو غسل نہیں ہے تو یہی صورتی عورت کی آپ نے کہا ادارہ عطل ماں جب صبح و پانی دے کے شلوار پہ پانی لگا ہوا ہے چادر پہ پانی لگا ہوا ہے تو پھر غسل واجب ہے اس پہ بھی فغت ام سلم تانی وجہ تو ام سلم نے شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیا ام سلم نچا چھپا لیے کیسی باتیں کر رہی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے بلکہ آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا اس عورت سے تو نے تو نے ساری عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا ایسا سوال کر کے یہ کہ کون کہہ رہی ہے امر سلمہ اچھا امر سلمہ کے بارے میں یہ کون بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا یعنی کہ روایت پیچھے کون تھی بیان کرنے والی امر سلمہ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ امر سلمہ نے کہا کہ میں نے چہرہ چھپا لیا میں نے کی بجائے کو اور کہہ رہا ہے کہ امر سلمہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا یہ اور کون ہے تو یہ امر سلمہ کی بیٹی ہے زینب جنہوں نے نبی علیہ صلہ کی گود میں تربیت پائی ہے آپ کے گھر میں تربیت پائی ہے اور یہ امر سلمہ کا ہی بیٹا تھا عمر اور اس زینب کا بھائی تھا عمر جو نبی علیہ صلہم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ایک برتن میں تو ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر سے, کھانا اٹھاتے, کبھی ادھر سے تو اللہ کے سل نے کہا تھا یا غلام جب کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ وکل بی امینی کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ وکل میما کا کھانا وہاں سے لو جو آپ کے سامنے جگہ ہے تو بہر تو یہ امر سلمہ کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے کہ میری والدہ نے غطت امہ سلمہ امہ سلمہ نے دھانک لیا چھپا لیا کس چیز کو تانی زینب مراد کے لیتی تھی کہ وجہ ہاں امہ سلمہ نے اپنے چیرے کو دھانک لیا چہرے کو چھپا لیا ان کی شرم کے مارے وقالت اور کہا کس نے امہ سلمہ نے یا رسول اللہ اللہ کے رسول و تحت علیم المرأہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلا؟ کہ عورتوں کو احتلام بہت کم ہوتا ہے اس لیے اُن سلما کو مسئلہ یہ مسئلہ معلوم نہیں حالانکہ ان کے اتنے بچے ہیں قالت تو آپ نے کہا نام ہاں احتلام ہوتا ہے عورتوں کو تاریبت یمینو کی تمہارا دایا ہاتھ خاک الودو یہ ایسے الفاظ ہیں جو ارب لوگ بولتے ہیں اور اس کا معنی مراد نہیں لیتے تو آپ نے کہا نام ہاں تاریبت یمینو کی تمہارا دایا ہاتھ خاک الودو یشپ ہوا دہا کس وجہ سے یوشپ ہوا عورت کے مشابے ہوتا ہے اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کے مشابے کیوں ہوتی ہے پانی نہیں ہے تو آپ نے وعدے کیا کہ عورت کا بھی منی کا پانی ہوتا ہے اسی لیے تو کوئی بچہ خامد کے مشابے ہوتا ہے اور کسی کی شکل ماں سے ملتی ہے ماں سے کیوں ملتی ہے کیونکہ ماں کا بھی پانی ہوتا ہے اور دونوں کا پانی آگے پہنچتا ہے بچہ دانی میں جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے اس حدیث سے آپ دیکھیں کتنے مسائل ہمیں معلوم ہو رہے ہیں ایک اللہ کی صفت معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یا نہیں کرتے کس سے بات سے ورنہ اللہ تعالیٰ یا کرنے والے ہیں دوسرا پتا چلا کہ ام سلیم اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے خود آئی ہیں اور اس سے پتا چلا کہ مسائل پوچھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے دین پہ عمل کرنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے ایسے مسائل صاف صاف پوچھ لینے چاہیے غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پوچھ لیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ایسے عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ احتلام ہو جائے تو غسل تب ہی واجب ہوگا جب صبح پانی لگا ہوا جسم پہ ملے یا شلوار پہ ملے چادر پہ ملے اور یہ بھی پتا چلا کہ ام سلیم نے ایسا سوال آپ کی بیویوں کی موجودگی میں کیا اچھا اس کے بعد کیا وضا دفیع روایت المسلم اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ آیا ہے مسلم کی ایک روایت میں کیا اضافہ آیا قالت کہ انہوں نے کہا کنہوں نے امر سلم ام سلمہ کہتی ہیں قلتو تو میں نے کہا یہ کہ ام سلم نے جب یہ حدیث اپنی بیٹی زینب کو بتائی تو قالت تب امر سلمہ نے کہا قلتو تو میں نے کہا فضا تنسا تو نے عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے یہ سوال کر کے تو نے عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے تو ام سلما یہ سمجھ رہی تھی کہ سوال مناسب نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوال غیر مناسب ہے بلکہ اللہ کے رسول نے اس سوال کا جواب دیا اور پتا چلا کہ سوال کرنے والی ام سلیم نے عورتوں کو رسوا نہیں کیا بلکہ عورتوں کو ایک بڑی غلطی سے بچا لیا کہ اہتمام ہو جائے پھر بھی غسل نہ کریں اور اسی ہاتھ میں زندگی گزار دیں تو یہ بہت بڑی غلطی تھی جس سے اللہ جس سے ام سلیم نے سوال کر کے عورتوں کو بچا لیا باب نمبر سات باب کیا باب و صفت الغسلی غسل کرنے کا طریقہ غسل جنابت جو غسل واجب ہو چکا ہے اس غسل کا طریقہ کیا ہے حدیث نمبر تین سو چھبیس تھری ٹو سکس قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عائشة زود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ سے ہے جو نبی علیہ السلام کی بیگم ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان ادھا اختصر من الجنابہ کہ جب نبی علیہ السلام جنابت کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام جنابت کا غسل کیسے کرتے تھے اس بارے میں دو مشہور حدیثیں ہیں ایک حدیث کو کہتے ہیں حدیث عائشہ اور دوسری حدیث کو کہتے ہیں حدیث میمونہ تمام بہن بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں یہ مستقبل میں بھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ غسل جنابت کے طریقے کے بارے میں مشہور معروف حدیثیں کتنی ہیں دو ایک حدیث عائشہ اور ایک حدیث میمونہ تو پہلی ہم پڑھنے لگے حدیث عائشہ کہ نبی علیہ السلام جب جنابت کی وجہ سے غسل کرتے بادہ آ تو آپ غسل کا آغاز کرتے تو فغاثہ لہ یہ ہی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے غاز کہاں سے ہو رہا ہے پھر دونوں ہاتھوں کو دھونے سے تو کیا پہلے شرم گاہ نہیں دھونی چاہیے اس سے پتہ چلا کہ یہ ہاتھ کیوں دھوئے جا رہے ہیں تاکہ برتن سے پانی لیا جا سکے ہاتھوں کو پہلے دھو لیں برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں یہ وہ یہ جو ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں یہ وضو کے لیے نہیں ہے یہ ہاتھ کیوں دھوئے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہاتھ صاف ہو جائیں اور پھر پانی میں ہاتھ ڈھالے جا سکیں فاسا دئی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا سم تو پھر آپ وضو کرتے تھے کما تو السلام جیسے آپ وضو کیا کرتے تھے کس, کا کس کے لیے نماز کے لیے ان کے سے پتا چلا کہ مکمل وضو اور ان الفاظ سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مکمل وضو میں پاؤں بھی شامل ہے پاؤں بھی دھو رہی ہیں آپ نے ایسا سے یہ لگ رہا ہے پھر آپ وضو کرتے جیسے آپ وضو کیا کرتے تھے کس کے لیے نماز کے لیے sahabiyo, پھر آپ اپنی انگلیاں داخل کرتے کہاں پانی میں ابھی وضو کیا ہے غسل ابھی نہیں کیا غسل سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا پہلا حصہ وضو ابھی کیا ہے اور آپ نے انگلیاں کہاں داخل کر لی ہیں پانی میں یہ میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جنابت کا غسل کر رہے ہوں تو غسل کرتے ہوئے اگر پانی کے قطرے کب میں پڑ گئے پانی کے برتن میں پڑ گئے تو پانی پلید ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہاں دیکھ لیں آپ یہ تو سم میو خلو صاحب فلما پھر آپ اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر دیتے فیوخا اصول تو آپ خلال کرتے بہا ان انگلیوں کے ساتھ اصول اشاری ہی اپنے بالوں کی جڑوں کا یعنی کہ اپنی انگلیاں داخل کرتے بالوں کی جڑوں میں سب والا ہی پھر آپ ڈالتے اپنے سر پہ سلا سا تین چلو بیدئی ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی ڈالتے کہاں اپنے سر پہ جتنے چلو تین چلو اور وضاحت آتی ہے ایک چلو لے کر ادھر ڈالتے دہائی سائڈ پہ اور دوسرا چلو آپ ڈالتے بہ سائڈ پہ اور ایک چلو آپ ڈالتے درمیان میں اور اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے بالوں کی جڑوں میں آپ انگلیاں داخل کرتے تاکہ جڑیں گلی ہو جائے پانی وہاں تک پہنچ جائے سمفی گلم پھر آپ پانی بہاتے اعلی جلد ہی کل ہی اپنی ساری جلد پہ اپنے سارے جسم پہ تو یہ ہے حسرے جنابت حدیث عائشہ کے مطابق اور اس میں کیا آیا شروع میں وضو کرتے کیسا وضو جیسا وضو نماز کے لیے ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 327 کی طرف اور پھر دونوں حدیثوں پہ تھوڑا سا تبصرہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا حدیث کس سے مروی ہے ممونہ رضی اللہ تعالی سے قالت وہ کہتی ہیں وادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ان جناب نبی علی اللہۃسلام نے رکھا وضو یہاں پہ غور کریں واؤ کے اوپر کیا ہے زبر ہے عام طور پہ واؤ پہ کیا ہوتی ہے پیش یہاں پہ زبر ہے تو یہاں وضو سے مراد کیا ہے وضو کا پانی جب وضو سے مراد وضو کا پانی ہو تو پھر واؤ کے اوپر زبر پڑتی ہیں اور جب وضو سے مراد وضو یہ جو عمل ہے یہ ہو تو پھر واؤ پہ پہ پیش پڑتی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رکھا ودھو ان پانی لی جناب جناب کے لیے اسلے جنابت کے لیے آپ نے پانی رکھا فک فی یمی نہیں آلہ شمالی تو آپ نے ڈالا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ الا شمالی اپنے بائیں ہاتھ پہ مرل تین اور اصلاسا دو مرتبہ یا تین مرتبہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے پانی ڈالا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ سم مغصل افر پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ, پہ پانی ڈالا ہے تو آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارا ابلحتی یا دیوار پہ مر رہا تو نہیں اوسرات دو مرتبہ یا تین مرتبہ یعنی کہ پہلے ہاتھ دھوئے ہاتھ دھونے کے بعد شرمگاہ کو دھویا شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں کس لیے کیونکہ اب شرمگاہ پہ لگ کر آئے ہیں اور اب دوڑے آپ کس کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہاتھوں پہ لگانے کے لیے آپ نے ہاتھ اپنے زمین پہ مارے یا دیوار پہ مارے تاکہ مٹی لگ جائے اور ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائیں اور یہ ایسے جیسے آج کل ہم صابن لگاتے ہیں تو نبی السلام نے کیا استعمال کیا مٹی اور مٹی بہترین صفائی کرتی ہے ما تو مادہ پھر آپ نے کیا کیا آپ نے کلی کی وسن شکا اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا و غازلہ وجہ ہو اب دیکھیں جناب عائشہ نے اپنے دیس میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ اللہ کے صب نے نماز والا مکمل وضو کیا اور ام المؤمنین امر کیا کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئے پھر کلی کی پھر ناک میں پانی چڑھایا وہ وجہ اپنے چہرے کو دھویا وزرائے اپنے بازوؤں کو دھویا اب اس کے بعد نمبر کس کا تھا سر پہ مسا کرنے کا لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے پاؤں دھونے کا اس کا تذکرہ نہیں ہے, کہتی ہے پھر آپ نے پانی بہایا پانی ڈالا پھر آپ نے اپنے سر پہ پانی بہایا اپنے سر پہ پانی ڈالا مسا کی جگہ پہ کیا آ گیا پانی بہانا آ گیا گاسلا جیسا دہو پھر آپ نے اپنے جسم کو دھویا پہلے سر پہ پانی ڈالا پھر پورے جسم کو دھویا پھر اس جگہ سے ہٹ گئے سائڈ پہ ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے پاؤں آخر میں دھوئے کہتی ہیں فاتحی تو بخر کا میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی جیسے آج کا دوسرا کے بعد توڑیا لایا جاتا ہے ایسے کہہ رہی، میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی فلم یور دا آپ نے اس کا کس نہیں کیا آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں دیا فجال ہی تو آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی جاڑنے لگے لو جی حدیث عشا بھی پڑھ لی لیدیسی ممونہ بھی پڑھ لی حدیث عشا میں کیا تھا پہلے وزو ہے نماز کی طرح اس کے بعد بالوں کی جڑوں میں آپ گیلی انگلیاں ڈالتے پھر سر پہ تین چلو پانی ڈالتے پھر پورے جسم میں پانی بہ لیتے حدیث محمنہ میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے شرمگاہ کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کلی کی ہے ناک میں پانی چڑھایا ہے چہرہ دھویا ہے بازو دھوئے ہیں لیکن سر کے مسئلہ کا تذکرہ نہیں ہے پاؤں کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن پاؤں کا تذکرہ آ گیا کے بعد میں پاؤں دھوئے ہیں اب پاؤں کے تعلق سے پہلے مسئلہ حل کرتے ہیں پہلی حدیث میں یہ ہے کہ وضو پہلے پورا کر لیا اس کا مطلب ہے پاؤں پہلے دھو لیے تھے اور آخری نمونہ کی حدیث میں ہے کہ پاؤں بعد میں دوئے ہیں تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں اور علماء کلام نے دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ آپ جس جگہ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ دیکھیں اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں پانی اکٹھا نہیں ہوگا جہاں پہ ماحول ٹھیک رہے گا تو آپ پاؤں کیا کریں شروع میں دو لیں پورا وضو پہلے کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں ابھی وضو کروں گا پاؤں دھو گا تو غسل سے فارغ ہوں گا تو اس جگہ پہ پانی کھڑا ہو چکا ہوگا اس پانی میں میرے پاؤں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو پھر پاؤں کو آخر میں دھوئیں غسل کر کے سائڈ پہ ہو جائیں وہاں جا کے پاؤں دھو لیں اب رہ گیا سر کے مسا کا تعلق وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا پہلی حدیث میں جناب ایسا کہہ رہی ہیں کہ پورا وضو کیا ہے اور دوسری میں یہ ہے کہ سر کے مسے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اور نسائی کی ایک آتی ہے وہاں پہ بھی یہی ہے کہ مسا نہیں تو اس لیے علماٮٔے کے کہتے ہیں کہ سر کا مسا غسل جنابت میں نہ کیا جائے کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے داخل کرنی ہے سر کے بالوں کی جڑوں میں اور پھر تین چلو پانی بھی ڈالنا ہے پھر پورے جسم پہ پانی بھی بہانا ہے مسا کا کیا فائدہ ہوگا مسا تو وضو میں ہے کہ جہاں آپ نے بعد میں سر کو دھونا نہیں ہے یا تو آپ دھو رہے ہیں تو اس لیے اگر کوئی مسا نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی حدیث عائشہ کی وجہ سے اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور میں حدیث عائشہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ زیادہ تر علماء اکرام کے نام کے اسی جانب ہے کہ سر کا مسا نہ کیا جائے اب رہے گا مسئلہ آخر میں تولیہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں تو استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا تو اللہ کے کی رسول علیہ السلام کے پاس ممونہ رضی اللہ عنہ یہ کپڑا لے کر کیوں آئی ہیں اگر آپ استعمال نہیں کرتے تھے تو لے کر کیوں آئی ہیں اس کا مطلب استعمال کرتے تھے لیکن اس موقع پہ کسی وجہ سے نہیں کیا شاید آپ کو کپڑا مناسب نہ لگا ہو یا کوئی اور یعنی کہ صورتحال ہو برض آپ نے روکا نہیں ہے اس سے تولیہ استعمال کرنے سے اس کے بعد حدیث نمبر تین سو اٹھائیس آخر میں جلدی میں میں غسل جنابت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پھر کیا کرنا چاہیے ہاتھ دھونے چاہیے اگر آپ نے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں داخل کرنا ہے تو اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں بائیں ہاتھ سے شرمگاہ گاہ دھوئیں اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو جو شرمگاہ کو لگا ہے صابن وغیرہ سے مٹی وغیرہ سے صاف کر لیں اور اس کے بعد کیا کریں وضو کریں جیسے آپ نماز کے لیے کرتے ہیں پھر کیا کریں پھر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کریں تاکہ جڑیں گیلی ہو جائیں پھر تین چلو پانی ڈالیں دونوں ہاتھوں سے پہلا جانب دوسرا جانب درمیان میں اور پھر پورے جسم پہ پانی آپ لیں آپ کا اس جنابت ہو جائے گا حدیث نمبر 328 قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہن ابی جعفر ابو جعفر سے روایت ہے ابو جعفر کون سے ہیں ابو جعفر الباقر نام کیا ہے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کا نام کیا حسین ان کو تو آپ جانتے ہیں اور حسین کے بیٹے کون ہیں علی جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں ان کے بیٹے آگے یہ ہیں ابو جعفر الباقر ابو جعفر ان کی کنیت ہے باقر ان کا لقب ہے اور نام کیا ہے محمد بن علی تو علی کون زین العابدین جناب علی کے کیا یہ لگے جناب علی کے پڑپوتے لگے اور میں توجہ آپ کی صرف دلانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کی سنیوں کی کتابیں بخاری مسلم سب سے بڑی کتابیں ہیں ان میں آل بیت کی عادیث کیوں نہیں ہیں تو یہ آل بیت میں سے ابو جعفر یہ حدیث دیکھیں آپ کے سامنے اور پھر جناب علی کی عادیث کتنی آ چکی ہیں وہ بھی اعلی بیت میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس کی عادیث صبح و شام آتی ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں جناب عیشا وہ بھی ان مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے ہاں نبی علم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں حالانکہ آپ کی بیویاں بھی آل بیت میں سے آپ کے مسلمان چچا اور ان کی مسلمان اولاد وہ بھی آلح بیت میں سے اور جناب علی بھی آلح بیت میں سے جناب علی کی اولاد بھی اعلی بیت میں سے تو ابو جعفر ہے یہ تو بہرحال وہ آل بیت جن کو یہ مانتے ہیں ان کی عادیث بھی موجود ہیں بخاری مسلم میں ابو جعفر سے رویت ہے انہو کانا اندہ جابر ابن عبداللہ کہ وہ جناب جابر ابن عبداللہ کے پاس تھے ہوا وہ بھی کون ابو جعفر وابوہ ان کے وارض بھی وہ کون زین العابدین وعندہ قوم اور جناب جابر کے پاس کچھ لوگ تھے فسألوہ انہوں نے سوال کیا کس سے جناب جاب سے غسلی غسل کے بارے میں فقالا تو جناب جابر نے غسل کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی فقالت ان کا, یکفی کا ساؤن، تمہارے لیے ایک سا پانی کافی ہے اور ایک سا کتنا ہوتا ہے ہاں جی ایک سا کتنا ہوتا ہے آپ لوگ کیا دیتے ہیں عید الفطر کے موقع پہ کیا دیتے ہیں جی فطرانہ دیتے ہیں آپ وہ کتنا ہوتا ہے اڑائی کلو. چلیں فقال تو ایک آدمی نے کہا ماں یقفی نہیں یہ پانی میرے لیے تو کافی نہیں ہے میں تو غسل نہیں کر سکوں گا اتنے تھوڑے پانی سے فقال جاپر وہ جناب کہ پانی ان کے ایک ساتھ یہ پانی کافی ہوا کرتا تھا کس کو؟ من ہوا اوفا من کشارا جو بالوں کے لحاظ سے تم سے آگے تھا جن کے بال تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے وَخَيْرٌ مِنْكَ اور جو بزاتے خود بھی تم سے افضل تھے ان کے وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا کہ جی میرے بال بڑے لمبے ہیں میں تو اتنے پانی سے غسل نہیں کر سکوں گا یہ پانی بہت کم ہے جناب جعبن نے کہا اتنا پانی ان کو کافی ہوا کرتا تھا ان کے اللہ کے رسول کو جو بالوں کے لحاظ سے تم سے آگے تھے جن کے بال تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے وہ خیر من کا اور جو بذات خود تم سے افضل تھے امنا ام ام پھر انہوں نے ہماری امامت کی کنوں نے جناب جابر نے ابو جعفر باقر کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ بتانے کے بعد غسل کا طریقہ بتانے کے بعد غسل کی معلومات دینے کے بعد جناب جابر نے ہماری امامت کی فی سو ایک ہی چادر میں نماز پڑھائی امام صاحب ایک ہی چادر میں جب ایک چادر لباس ہوگا تو سر ننگا ہوگا کہ ڈکا ہوا ہوگا صحابہ کے میں سے جو امیر تھے ان کے پاس لباس میں دو چادریں ہوتی تھیں عام لباس دو چادریں تھا کمیز شلوار ان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے کبھی کبھی کسی نے کمیز پہنی ہو تو پہنی ہو ورنہ عام طور پہ ان کا لباس کیا ہوتا تھا دو چادریں جیسے حاجی لوگ ہیں, پہنتے ہیں انگلے والے پہنتے ہیں ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے لیکن جو غریب صاحب اکرام نام تھے ان کی ایک ہی چادر ہوتی تھی وہ جناب پنڈلیاں بھی کافی ساری ننگی اور کندھے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھوڑا بہت ہوتا تھا تو اب ایک چادر جب یہاں سے لے کے پنلیوں تک ہوگی سار کو پتی باہتا ننگا اس میں کچھ شک و شبہ ہی نہیں تو اس حالت میں جناب جابر نے ہمیں نماز پڑھائی دوسری روایت میں آتا ہے جناب جابر سے کہا گیا کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ وہ یہی موقع تھا یا کوئی اور موقع تھا براہ اس موقع پہ بھی جناب جابر ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے دوسری چادر موجود تھی زمین پہ رکھی ہوئی ہے کسی آدمی نے کہہ دیا کہ آپ جناب ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں دوسری چادر بھی لیتے تو فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے آدمی کو مسئلہ سمجھا سکوں کہ ایک چادر میں نماز بالکل ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں کب لوگوں کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں ایک ہی کی چادر ہوتی تھی آر ایک کے پاس یعنی کہ دو چادروں والا تو کوئی کوئی ہوتا تھا تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رومال ہے ایسی ٹوپی ہے جس میں آپ پیارے لگتے ہیں جو آپ کو سجتی ہے تو آپ نماز میں بھی پہن کر آئے تاکہ آپ پیارے لگیں اور اگر ٹوپی ایسی ہے جو آپ دوستوں کے سامنے پہنتے ہوئے شرماتے ہیں شادی کی تقریب میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے آفس میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے تو ایسی ٹوپی اللہ کے سامنے پہنیں گے افسوس ہوتا ہے پاک و ہند کے ان مسلمانوں پہ جو نماز کے لیے گندی ٹوپیاں لیتے ہیں میری کچیری اور کبھی جیب سے وہ رمال نکال کر سر پہ پہن لیتے ہیں جس سے اپنی ناک کی غلاظت کو صاف کرتے ہیں کیا یہ نماز کا احترام ہے کیا یہ اللہ رب العزت کا احترام ہے ہاں اچھا رومال لیں اچھی ٹوپی لیں جی بس مل تو برال یہاں سے پتا چلا کہ نبی علیت وسلام ایک سا پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے کیا شخصیت ہے اللہ کے رسول علیم کی اور جب کسی نے اعتراض کیا تو جناب جابر نے حوالہ کس کا دیا اللہ کے رسول کا دیا کہ آپ کے بالتون سے زیادہ بڑے ہوئے تھے اور آپ اتنے پانی میں غسل کر لیتے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کہ آلے بیت حدیث لے رہے ہیں کس سے جناب جابر سے صحابی کو پر اعتماد ہے یقین ہے اور آج آل بیت کا نام لینے والے صحابہ کے نام پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن عالیہ بیت کو صحابہ کے نام پر اعتماد تھا جناب جابر کے پاس آئے ہیں حدیث سننے کے لیے مسائل معلوم کرنے کے لیے پھر جناب انہی کی قیادت میں نماز پڑی عالیہ بیت پیچھے صحابی آگے وفی روایت اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کن دونوں کی ایک روایت میں بخاری مسلم کی ایک روایت میں فقال الحسن بن محمد کہ کہا حسن بن محمد نے یہ حسن بن محمد کون ہے یہ بھی آل بیت میں سے یہ ہے حسن بن محمد بن حرفیہ یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کا نام ہے محمد اور محمد کے بیٹے حسن ہیں تو یہ جناب علی کے کیا لگے جناب علی کے پوتے پہلے کون تھا پر پوتا اور پہلے جناب علی کے پوتے اور پڑپوتے دونوں تھے باپ بیٹا اور اب کون ہے اب اب کون ہے پوتے تو جناب علی کے بیٹے حسن حسین بھی تھے ایک بیٹے محمد بھی تھے حسن حسین کی والدہ کے نام کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور محمد کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ نہیں ہے وہ ایک عورت تھی جن کا تعلق تھا بنو حلیفہ قبیلے سے اس لیے ان کا نام کیا مشہور کر دیا گیا محمد بن حنفیہ حنفیہ ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے, ہے جناب علی تو یہ بھی بیعت میں سے ہیں. تو یہ حسن بن محمد بن حنفیہ کہنے لگے اندیر و شار میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے بال بہت زیادہ ہیں میں بہت زیادہ بالوں والا آدمی ہوں جابر تو جابر کہنے لگے جابر کہتے ہیں فکول تو میں نے اس کو جواب دیا کس کو جناب جابر یہ باتیں کس کو بتا رہے ہیں جناب جابر یہ باتیں بتا رہے ہیں زین العابدین کو اور ابو جعفر الباکر کو یعنی کہ کسی موقع پہ یہ گفتگو ہوئی تھی جناب جابر کے مابین اور حسن بن محمد بن حلفیہ کے مابین تو حسن بن محمد, محمد بن حلفیہ نے کہا تھا میں ایسا آدمی ہوں میں میرے بہت زیادہ بال ہیں جناب جابر کہتے ہیں فکول تو میں نے اس سے کہا تھا کس سے حسن بن محمد بن الفیہ سے کہ کان نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کا شاہ کہ نبی علیہ سات اسلام تم سے زیادہ بالوں والے تھے اس کے باوجود اتنے پانی پہ گزارا کرتے تھے اس سے پہلے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ غسل کرتے اردو کرتے ہوئے اسراف نہیں کرنا چاہیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور تھوڑے پانی میں غسل کرنے کی کوشش کریں ادیس نمبر تین قاف اس عدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا العم سرما ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں کانت وہ تھی کون ام سلمہ وہ تھی اور اللہ رسول وہ اور اللہ کے کی رسول کیا کرتے تھے غسل کیا کرتے تھے فل اندی ایک ہی برتن میں من الجنابتی جنابت کی وجہ سے جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے کیا کرتے تھے اس سے پتا چلا میاں بیوی بی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اس سے پتہ چلا میاں بیوی بی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کہنا کہ جناب خامت بیوی بی کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا بیوی بی خامت کی سب فضول باتیں ہیں بغیر کسی تلیف دیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ عورت غسل کرے تو اس کے غسل کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے وہ مرد کے غسل کے لیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پرید ہو گیا ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر آٹھ کیا باب ہے باب الغسلو گلا سب ایام ہر سات دنوں میں کیا کرنا غسل کرنا ہر سات دنوں میں غسل کرنا حدیث نمبر تین سو تیس قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال جناب ابو ریہ سے روایت ہے وہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حق علیہ کل مسلم ہر مسلمان پہ واجب ہے فرض ہے کیا ان یغتہ سیلا کہ وہ غسل کرے فی کل سبع تی ایام ہر سات دنوں میں یومن ایک دن میں ہر سات دنوں میں سے ایک دن میں ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ غسل کرے یغسلو فیہی اس غسل میں دوئے راسو اپنے سر کو وجسدو اپنے سارے جسم کو تو یہاں پہ پتا چلا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے اور دیگر وایا سے پتا چلتا ہے کہ وہ غسل کون سا ہے جمعہ کا غسل تو یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ایک غسل اس وجہ سے واجب ایک جنابت کی وجہ سے واجب ایک احتلام کی وجہ سے واجب ایک حیض کی وجہ سے واجب اور شریعت اس انداز سے چاہتی ہے کہ مسلمان پاک رہیں صاف رہیں کسی کو کسی سے بدبو نہ آئے یہاں ایک دو سوالوں کا میں جواب جلدی میں دینا چاہوں گا سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ چہرے کو دوئیں دو مرتبہ بازو دوئیں تین مرتبہ اور پاؤں دوئیں ایک مرتبہ یعنی کہ ایک وضو میں تین طریقے استعمال کریں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز ہے دلیل کیا ہے آپ ذرا میرے ساتھ دیجیے گا جلدی سے حدیث نمبر ٹو نائن دو سو ننانوے حدیث آپ نے پڑھی ہے میرے ساتھ اس کے اوپر توجہ کریں نکال لی آپ نے حدیث امید ہے کہ آپ نکال چکے ہوں گے اس حدیث میں صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن زید وہ غسل انہوں نے کیا اپنا طریقہ ان کا بتایا گیا اور وہی طریقہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا تھا اس میں کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ دھویا کتنی بار تین دفعہ پھر برتن میں پانی برتن میں ہاتھ داخل کیے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا دو دو مرتبہ چہرہ تین مرتبہ اور بازو دو دو مرتبہ تو ایک ہی وضو میں کسی عزو کو تین مرتبہ کسی کو دو مرتبہ کسی کو ایک مرتبہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور بسم اللہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑنی ہے اور اب آتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف باب لا اغتصر فی المائر راکد کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کریں کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کریں دیکھیں عدیث نمبر 331 331 میم اس عدیث کو رویت کرنے میں لیکن ہے امام مسلم جناب ابو حریرہ سے رویتہ وہ کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لاق تسل احدم فلم کہ تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں غسل نہ کرے جب کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو جنابت کی حالت میں ہو تو نہر سے آپ غسل کریں کیونکہ نہر میں پانی چل رہا ہے دریا میں کلے پانی چر رہا ہے سمندر میں کرے پانی چر رہا ہے لیکن وہ ندی یا وہ تالاب جس میں پانی رکا ہوا ہے اس میں مزید پانی داخل نہیں ہوتا تو جنابت کا غسل اس میں نہ کرے نہ تم میں سے کوئی ہمیشہ والے پانی میں کھڑے پانی میں غسل نہ کرے واہ وہ جنوبن جب کہ وہ غسل کرنے والا جنابت کی ہاتھ میں ہو فقالا تو کہنے والے نے کہا کئی فیا فالو یا باہر ابو ریرا یہ پھر وہ آدمی کیسے کرے جس نے جنابت کا غسل کرنا ہے اور پانی وہ طلاب میں موجود ہے اور پانی تو عام طور پہ اتار نہیں تھا ان دنوں میں تو پھر وہ کیا کرے کال بولا جناب ابو رحرا نے کہا کہ وہ لے لے یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے یا کسی برتن سے پانی وہاں سے لے لے الگ پانی لے کے گسل کرے لیکن اس میں داخل ہو کے غسل نہ کرے کیونکہ پانی وہ رکا ہوا ہے اور جنابت کا غسل کرنا ہے تو اس لیے یہ کام وہاں پہ نہ کیا جائے اور یہ ایک عدیث رہ گئی ہے یہ اگر میں پڑھوں گا تو آپ کا ٹائم بہت اوپر ہو جائے گا اس لیے یہاں پہ آج کے درس کو روکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر دے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ بہاریں لگی ہوئی ہیں یہ احادیث پڑھی جا رہی ہیں مجھے بھی الحمدللہ للہ فائدہ ہو رہا ہے میری بھی دہرائی ہو رہی ہے اور آپ نے بھی یہ حادیث سنی ہوئی ہوں گی لیکن آپ کا بھی ذہن تازہ ہو رہا ہے دوبارہ سے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ان رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور یہ ڈیڑھ گھنٹہ جو آپ دیتے ہیں میں دیتا ہوں اگر اخلاص ہوا تو انشاءاللہ روزے قیامت بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں استقامت دے پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر کا اور حدیث کا طالب علم بنا کر رکھے پوری زندگی یہ علم ایسے ہی آپ لیتے رہیں بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا کریں اور دیگر دوست احباب کو بھی ترغیب دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں اور ہمارے ان ساتھیوں کو جن کی وجہ سے دورہ شروع کیا گیا جنہوں نے اس دورے کی ترغیب دی ان سب کو اللہ جزائے خیر دے اور ہمارے شیخ صاحب شیخ شمس الدمان حفیظہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے جن کی زیر نگرانی اور جن کے دعویٰ سینٹر کی زیر نگرانی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ آخر داوا نان الحمد للہ العالمین